Allah عزت شورت پا کر بھی نہ سکوں ملا الہ میری زندگی کو سکون ملا جب اندر باہر نہ ایک ہو تو انسان کیسے نیک ہو اللہ تھی مالک تو بولا دنیا کے سارے لا جب کرنا پائے فیصلہ تو دل پکارے لائلا صبح پکارے لائلا تو دل پو صبح اللہ اللہ, اللہ اللہ اللہ غفار ہے ستار ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے غفار ہے ستار ہے تو رحیم ہے تو قریب ہے بخشے کا کون گناہ کو جب تو ہی نہ تواب ہو میں تیرے در پہ آیا ہوں اپنی خطائے لایا ہوں کلمات کو تیرے جان کر سر کو جھکانے آیا ہوں اب دل بکارے لائلہ زباب بکارے لائلہ اب دل بکارے لائلہ زباب بکارے اللہ اللہ اللہ دنیا کی ساری نعمتیں مل جائے تو کیا فائدہ جب تو ہی نہ ہو راضی ستائے یاد ماضی تیری مل جائے رہتے اور پھر آ جائے پر جائے چین پھر سو مل جائے جان کو اللہ تو ہائی اللہ القیوم ہے تو آل الغیوب ہے تو ہائی القیوم ہے تلم الغیوب ہے تیرا دور ہے ہر دور میں ہر دور ہی تیرا دور ہے جسے مل گیا وہی وہ خوش نصیب ورنہ اکلم بھی دار ہے پھر زندگی فرار ہے اور دل بھی بے قرار ہے جب کر دیا ہے لائلہ تو پھر کیسا انکار ہے اللہ چلو رستے سے میرا پھر ہٹوں دنیا کی ساری مشکلیں آسان ہو تیرے نام سے سارے بندھن آسان ہو بس ایک تیرے کلام سے اللہ